خزو فلو حکم ہوگا اسے پکڑ لو پھر اس کی گردن میں توق ڈال دو تب اللہ تعالیٰ جہنم کے داروغوں سے کہے گا اسے پکڑ لو اور اس کے ہاتھ گردن سے لگا کر باندھ دو پھر اسے جہنم کے انگاروں پر چلاؤ اور الٹو پلٹو پھر اسے جہنم کے گرم زنجیروں میں سے ایک زنجیر میں اس طرح پیرو دو کہ اس کے دبر سے داخل کرو اور منہ سے نکال دو تاکہ اس میں لٹکا رہے عادن اللہ من عذاب جہنم